اللہ بسم اللہ سلسلے میں نمبر سات سو سا اکہتر اور دعوت سا شریف شروع سے ابی تک کے کی تعداد ہے اور چار سو چودہ کے کی تعداد ہے ہمارے سلسلہ بس آ... دعوت شریف میں سے عظم یا عظیم مقدس کی لغی اور اصطلاحی لغی معنی اور توضیحات کے حوالے سے اہل لغت اسم کی کیا معنی بتاتے ہیں اور علماء اسلام نے اس اسم کی تشریح میں کیا آکروش بیان کیا اس میں سے تو مختصر توضی لوگوں کو دینا ہے. تو اس نبی نمبر جو ہے عظیم یہ مادہ ہے. عظامزم عضامن و اس معنی بڑا ہونا شاندار ہونا اور اسی طرح عزم تعظیمن بڑا درجہ دینا بڑا سمجھنا تعظیم و احترام کرنا عظیم یعنی بڑا زبردست پر شوقت اہم عظیم و شان یہ کے کی کتاب القام عربی اردو لغت کی کتاب ہے اس سے نمبر دو العظیم عظمت والے یہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے یا عظیم نے عظمت والے اللہ تعالی کے صفاتی نام ہے یہ توجی جی کتاب شرح اراد فتھیا کی صفحہ نمبر ایک سو آٹھ پر ہے نمبر تین مفردات الراغب جو کہ قرآن لغت ہے قرآن میں آئی ہوئی الفاظ کی مشکل الفاظ کی توضیع ہے نسبتاً جو ہے قرآن الفاظ کے اس تشیہات میں علماء اور میں بھی اس کتاب سے استفادہ کرتے ہیں تو مفردات الراغب میں اس اس سے مقد مقدس کے مشتقات معانیوں بیان کرتے ہیں ابرمات کا مادہ جمع اس ایزامن ہو تو حدی کے معنی میں ہے کہتے جناج قرآن میں حقاص ممنون کے نمبر چودہ ہے یعنی ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا چڑھا پہنایا ہڈیوں پر لہمن گوشت اسی طرح ازومشے ازومشے بولتے ہیں اصل اس کا اصل معنی کیا ہے اس کا اصل مانا قبر ازم ہو ہے جی ازم ہو یعنی فلانچ کی ہڈی بڑی ہو گئی اس کی ہڈی بڑی ہو گئی اس معنی میں پھر ہر پھر اس کو ہر قسم کی بڑی چیز کے لیے بطور اشتہار اور مجار استعمال کرنے لگا فوج مجرا ہو پھر جیسی جو یہ جو جاری مجرا اس کو جاری کیا ایسے ہر بڑی چیز کے لیے اب ہر بڑی چیز محسوساً کہ اصخوا حواس خمسا کے ذری سے اس کو حص کر سکتا ہو اب معقولاً یاقل سے اس چیز کو در کر سکتا ہو این انکانہ وہ چیز خارج میں موجود چیزوں میں سے ہو وہ بڑی چیز ہو اب معنی یا معنی کوئی بڑی چیز ہے عظیم چیز ہے مثلا تو عظم الشیح کا اصلی معنی قبر عظم ہوئی یعنی اس کا حدی بڑا ہو گیا کو ہر نو کبیر یعنی بڑا ہونے کے معنی میں بطور استعمال ہونے لگا ہے. کو قبر یعنی ہر نو بڑا ہونے کے معنی و بڑا ہونے کے معنی و آیان کے لیے استعمال کیا ہوں. خواہ وہ کبیر محسوس ہو یعنی ہوا سے درخت ہوتا ہوا سے خمشا سے یا ہوا سے درخت نہیں ہوتا ہے بلکہ معقول ہے سے ہوتی ہے یا وہ کبیر آیان ہیں وجود خارجی رہنے والی چیز ہیں یا معنی کبیر ہو جیسے قرآن آیت ہے عذاب یعنی عظیم سورہ زمر کے آیت نمبر تیرہ یا عذاب یعنی عظیم یہ کبیر محسوس کی ملا میں صالح کیونکہ وہ دن وہ دن اس دن نظر آ رہے ہیں اس کے تلخیان اس کے مشکلات اس دن کے مصائب۔ پریشانی نظر کبیر محسوس کی مثال ہے, نبا کی جو نمبر ہے نبا عظیم یہ کبیر معقول کی مثال ہے یعنی بہت بڑی خبر تو خبر جو ہے معقول چیزوں میں سے اور آیت جو ہے من القریتی عظیم سورہ ظخر کی حد نمبر اکتیس ہے اس میں عین کی مثال ہے یعنی کبیر مثال ہے اور مثال اس سے سردار جو طائف اور مکہ کے عظیم لوگ تھے کفار کی نظر میں ان کو ان کو انہوں نے قریط عظیم کا دو عظیم دو قری دو قریب طائف اور مکہ کے عظیم جو ہے سرداران اس معنی میں لیا سردار جوتا عظیم لوگ گفار کی نظر میں ان کے نظر میں عظیم لوگ تو یہ جو ہے کبیر ہے کی مثال جو خارج میں موجود ہے یہ عظیم بےمانی کبیر ہے یہاں پر جو آیان میں یہ آیان میں جو عظیم بےمانی کبیر ہے موجود خواجہ میں وہ سردارن سب کو نظر آتے ہیں سب کو نظر آ رہے ہیں. سب کو لمس ہو رہا ہے سب کے درمیان میں گم پھر رہے ہوتے ہیں سردار ان کو انہوں نے عظیم سے تعمیر کیا اور عظیم کو جب آیان میں یعنی موجودات خرضی میں استعمال کیا جائے تو اس میں اصل یہ کہ کہ اس اس سے کہ وہ اس سے وہ عظیم کے اجزا متصل ہوں کہتے ہیں جب آیان میں موجود خرجی میں استعمال کرے تو اس کے اجزا متصل ہوں اور الکثیر اعزا منسلس میں اس کا استعمال حاصل ہے کثیر کے لفظ ایسی چیزوں میں سوال اس ہے, ہے, ہے, ہے اس کے العظیم بولا جاتا اس کے الگ الگ ہے جیسے جے شن عظیم و مال العظیم کے لشکر اور مال کے ازاد منفصل ہے لشکر میں ہر شخص الگ, الگ الگ ہے لیکن جب ان کا گڈا کیا جاتا ہے تو عظیم مجاتے ہے مال کے ہر اضاء ہر درام الگ الگ ہے ان کا گڈھا کیا جائے تو عظیم مجھ آتا ہے تو ان کے اعضاء منحصل ہیں جی لشکر اور مال کے اعزاز تو منحصل ہے الگ الگ ہے لیکن اس کے لیے بھی عظیم کا لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں حقیقت میں جب آپ مال وہ چیز جن کا عذاب منفصل ہے ان کے لئے عظیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں جیسے انجیشن عظیمن مالون عظیمن یہاں خدم عظیم بیمانی کثیر استعمال ہوئے کیونکہ کثیر میں عذاب منفصل ہوتے ہیں علیکہ لفظ ہوتے ہیں پس جو ہے اللہ تعالی کے صفات میں سے ایک العظیم ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے۔ جسم رکھتا ہے یہ لازم نہیں ہے معنی و صرف معقول چیز پر بھی, جاتا ہے نے لیا پر بھی صرف معقول چیز پر بھی جاتا ہے اس لحاظ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ایک عظیم ہونے میں کوئی اشکال خیال پیش نہیں آتا کہ جو صرف عقیل کی مدد سے درخت ہوتی ہے اور ہوا سے ادراک کوئی لازم نہیں ہاں جی ہوا سے لازم نے صرف عقل سے ادراک ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت تو عقل سے ادراک ہوتی لہٰذا اللہ تعالیٰ کے عصم الفاظ میں سے ایک عظیم ہے کہ اس کی عظمت انسانی عقل شعور کے ذریعے سے اس کے ادراک ہوتی ہے اس کے آیات میں حیات انفس میں عور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بھی ادراک ہو جاتا ہے لہٰذا ہمیں اس اس مقدس کی اس اس مقدس العظیم کے معنی میں اور اس کے مفہوم میں غور کرنے چاہیں کہ ہم یا عظیم عبالتے ہیں تو اس کے عظمت کیسی ہے ہم اس کے عظمت یا ہم اس میں غور فکر کریں اللہ تعالیٰ کے صفات میں غور فکر کریں اور توہیر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے اللہ کی نعظیم ذات ہے اس کے عظمت جو ایسی عظمت کا مالک ہے جس کا کوئی حد حدود نہیں اس کی عظمت کا ادراک کا ماہ عقل سے ماورہ ہے کیونکہ اس کی ذات جس طرح اللہ میں اطلاق ہے انسانی عقل اس کی ذات کی حقیقت تک نہیں پہنچتی ہے اسی طرح اس کے صفات کے جو ہے نا کا محق و ادراک بھی انسانی عقل کے لیے مشکل چیز ہے لیکن جو کوئی جانتا عقل ہی کی مدد سے جانتا ہے جتنا جانتا عقل ہی کی مدد سے جانتا ہے انسان جو ہے علم معرفت حاصل کریں گے اپنے عقل کو جلا بوشیں گے آیات لاہی میں تدبر کریں گے آیات افاہ میں آیات انفذ میں ہاں اس کائنات کی میں اللہ کی سے جو بھی حکمتیں ودیت ہیں اس میں رکھا ہو کائنات کے ہر ذریعے میں ان میں تدبر کریں گے جیسا آج کے سائنسی طور میں تو یہ انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کتنے عظیم ذات ہے کتنے حقیم ذات ہے کتنے عالیم ذات ہے اس کی عظمت کا ادراک ہوتا ہے لہذا اللہ کی عظمت کو اجراک کرنے کے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی آیات ہیں آفاقی آیات ہیں انفس میں غور و فکر کرنا ضروری اور اس میں غور و فکر کرنے کے نامے غور فکر کرنے کے جن علوم کی ضرورت ہے مقدماتی وہ بھی پڑھنے کی ضرورت ہے اور پڑھیں گے اسباب آیا وسیلہ علوم میں عظمت کا ادراک ہوگا اللہ کی عظمت کا ادراک ہوگا تو پھر ہمیں اللہ کی سچی بندگی کرنے میں آسانی ہوگی اس کے سامنے سر تحریر میں ہم ہونا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا ہم بے اختیار اس کے درگاہ میں جک جائیں گے گر جائیں گے جس طرح فقاء اللہ بے اختیار سجدے میں گر جائیں گے جس طرح سابقہ بہت سے امبیا السلام کے حالات کے بارے میں لکھا ہے وہ اللہ کے آئے ہیں پڑھتے ہیں تو بے اختیار سجدے میں گر جاتے ہیں تو اسی تصور کی برکت سے انسان کے اندر یہ بات نکیت حاصل ہوتی اللہ کے سامنے وہ عاجز ہوتے ہیں وہ آجیدی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے سارے کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنی اس کے احساس ہو جاتا ہے ادراک ہو جاتا ہے اللہ کی عظمت کا کبھی اسے احساس ہو جاتا ہے ادراک ہو جاتا ہے پھر وہ انتہائی جو ہے آجزی کے ساتھ ان کے سارے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں جھکتے ہیں اس کی بندگی کرتے ہیں لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور شفاف میں غور و کریں ان کے حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں تاکہ ہم اللہ کے سچی بندگی کر سکیں اللہ ہم سب کو توہین